شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل میں جاری ہے آج تیسری فصل میں ہمارا تیسرا درس ہے الفصل الثالث جذور النظام علی و مثار من قابیل الى جورج بوش تیسری فصل کا عنوان ہے عالمی نظام کی جڑیں اور کابل سے جارج بش تک اسلام اور کفر کے درمیان جاری کشمکش کی مختصر تاریخ یادم ابلحق قربا من قربان قال خر قالخل یہ سورت الما کی آیت نمبر ستائیس ہے اللہ جل جلال اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ آدم علیہ صلاحت وسلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ جو کہ سچ ہے لوگوں کے سامنے بیان کیجئے اد کربا قربان فتو قبل امن ولم یو تقبل من الآخر جب ان دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی تو بجائے عبرت اور غور و فکر کرنے کے اس نے حابیل سے دشمنی مول لیتے ہوئے کہا اور حابیل کو دھمکاتے ہوئے کہا لقت النک کہ اے حابیل میں تجھے قتل کر ڈالوں گا روا ابو داود عن ثوبان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امام ابو داود حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرماتے ہیں یوشق علیہ کم کما الى قصعتها کافر قومیں قریب ہے کہ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں فقال قائل ومن من نحن نہ تو ایک صحابی نے عارض کیا کہ رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی قال بل انتم یوم کے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی اولا کن کم غسا ان کا غسہ اس لیکن اس وقت تم سیلاب کے جھاگ کی مانند جھاگ ہوگے ولی ان اللہ من سدور یادو کم من اور اللہ جل جلالہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت اور تمہارا دبدبا کھیڑ پھینکے گا ولی اقبال فی کلوبِ کم الوہن اور اللہ جل جلالہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا فقال قا النیا رسول اللہ تو ایک صحابی نے کیا ہے اللہ کے پیغمبر یہ وہن کیا چیز ہے اعلی حب دنیا وکراہیت الموت فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ایک دوسری روایت میں حب الدنیا دنیا و کراہیت کم سریح الفاظ آئے ہیں کہ تم لوگ دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور قطال سبیل اللہ سے نفرت کرنے لگو گے میرے بھائیو استاد محترم نے بطور تبرک اس آیت اور اس حدیث سے فصل سالث کی ابتدا فرمائی ہے ہم بھی اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہوئے فصل سالس کا آغاز کرتے ہیں یہ تیسرا درس اس اعتبار سے ہے کہ ہم نے دو گزشتہ اسباق میں فصل سالس کا مختصر تعارف اور اس کی فہرست پڑی تھی آج ہم باقاعدہ رسمی طور پر فصل سالث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے سننے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین استاذ محترم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلاط وسلام کے دو بیٹے جن میں سے قابیل ایک شریر اور خبیص بیٹا تھا اور حابیل نیک اور صالح انسان تھے ان دونوں کے درمیان جو کشمکش شروع ہوئی اس کا مختصر خاکہ جب ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا تو ہمیں اس زمانے میں نیو ورلڈ آرڈر نئے عالمی نظام کی جو صورت اور جو خاکہ نظر آ رہا ہے جس کی قیادت امریکہ جیسے بدماش اور متکبر اور متجبر کے ہاتھوں میں ہے تو ہمیں بہت ساری باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی میرے بھائیوں میری بہنوں یہ جو کشمکش اسلام اور کفر کے درمیان جاری ہے اس کی ابتدا آج نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کی ابتدا قابیل اور حابیل کے درمیان جو کشمکش پیدا ہوئی اس وقت سے جاری ہے اور یہ معرکۂ حق و باطل ازل سے شروع ہوا ہے تا قیامت یہ جاری رہے گا یہ شرار بلہبی جو ہے یہ نور محمدی سے قیامت تک لڑتا رہے گا اس زمانے میں جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ جاری ہے اس جنگ میں ایک بہت عجیب بات یہ ہے کہ کافر اس میں اپنے مخالف کو بالکل برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہی بات قابل نے حابل کو کہی تھی کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا چھوڑوں گا نہیں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا تجھے آج مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کی قیادت کفار کی طرف سے رومیوں کے ہاتھوں میں ہے اور ہم سب تو الحمد مسلمان ہیں قوم کی بات یہاں نہیں اگرچہ اس وقت اس جنگ کی قیادت افغانوں اور عربوں کے ہاتھوں میں ہے جو کہ بطور قوم نہیں بلکہ بطور مسلمان اس جنگ میں شریک ہیں انسانی تاریخ میں جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں شروع سے لے کر آج تک درمیان انسانی تاریخ کے آغاز میں انسانی تاریخ کے درمیان میں اور انسانی تاریخ کے حال میں یہ سب جنگیں جو ہیں حق و باطل کے درمیان لڑی جا رہی ہیں یعنی مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں جس میں انسانیت کو رسوا کرنے اور ذلیل کرنے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں تھا جیسے کہ پہلی عالمی جنگ ہے یا دوسری عالمی جنگ ہے یہ تو ظاہر سی بات حق و باطل کی جنگ نہیں تھی بلکہ انسانیت کو شرمانے والی جنگیں تھی اور انسانیت کی ذلت اور رسوائی کی جنگیں تھی ہم چونکہ ایک عالمی انقلاب کے لیے جہاد کرنے والوں کے لیے ان اسباق کو پیش کر رہے ہیں اس لیے استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں اس عنوان کے تحت اس کتاب میں عالمی جہاد کی دعوت عالمی جہاد کے منہج اور عالمی جہاد کے طریقوں کو بیان کروں گا کون سا عنوان عنوان ہے عالمی نظام کی جڑیں اور اس کا قابیل کے ساتھ تعلق اور زمانہ حاضر کے قابل جارج بش سے اس کا رشتہ استاد محترم آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار چار میں اس کتاب کی تکمیل کے بعد دو ہزار پانچ میں گرفتار ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے اور نظام پاکستان کے جن بھیڑیوں نے اور کتوں نے حضرت الاستاذ کو گرفتار کیا اللہ تعالی ان کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جس کے وہ مستحق ہیں مقصد میرے دوستو استاذ محترم نے یہاں پر جو عنوان قائم کیا ہے کہ قابل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو جو یہ کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا استاذ محترم نے حاشی میں یہ لکھا ہے کہ بطور علمی امانت کے میں یہ بات یہاں پر لکھ دینا چاہتا ہوں کہ یہ عنوان میں نے استاذ مصطفی حامد ابو الولید مصری حفظہ اللہ سے سنی ہے ابو الولید مصری صاحب آج بھی بعض اسلامی رسالوں میں مجلات میں اپنے افکار و نظریات لکھتے ہیں اللہ تعالی انہیں ثابت قدم فرمائے استاد محترم نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ میری طرف سے ان کو سلام پہنچے اور وہ میرے لیے دعا کریں یہ علمی امانت کی ایک مثال استاذ نے ہمارے سامنے قائم کی ہے جبکہ آج کل تو لوگ پوری کی پوری کتاب ہی ہڑپ کر جاتے ہیں اور معلف کا نام تک نہیں لیتے